تھے پہنچے گا موٹا جی زمین چاہیے ہر ہی دیر پہنچ گا چھوٹا کیونکہ کھچنا ہے وہ جا آ رہے زمین دنچن کی وجہ آ رہا ہے ہے <وض> <k ammoniteshate Protesters> <%یک affirmative> نیوٹن نے نی پیش کیا اور, اور غلامی کا